يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وعاملوا برسوله يعطيكم قسلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل الله العظيم رب شاہلی سدری و یا اللہ اللہ مارنل سکنت کے باخ وارن الفلا بافل سکنچ کے نا با آمین یا ربلا اگرچہ اب مجھے ذرا اجلت کا معاملہ درپیش ہے اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کا حق ادا کرنا ہے اور آج بہرحال ہم اس سورہ حدیث کے درس کو مکمل کریں گے لیکن یہ کہ ایک نقطہ صرف چند منٹ میں واضح کروں گا آیت نمبر ستائیس کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ متبعین مسیح علیہ سلاط وسلام میں اگر رحبانیت کا نظام آیا تو جہاں شیطان کے اغوا اور اجلال کا معاملہ بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ جہاد اور فطال اور انقلاب اور اللہ کے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد سے ہٹا کر وہ گویا کہ ڈائیورٹ کر دی گئی وہ انرجی دوسرے پر لیکن اس کے لیے اسباب بھی موجود تھے نیک نیتی کے ساتھ بھی ادھر رجحان ہو سکتا تھا لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر یہ معاملہ آیا ہے تو وہ میرے نزدیک سینکڑوں مرتبہ زیادہ وہ قابل مذمت ہے اس لیے کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب یہاں موجود نہیں حضور کی حیات طیبہ حضور کا وسوا نہایت جامع نہایت متباد دین اور دنیا کا امتزاج یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ نمایاں بات ہو سکتی ہے تعدد ازدواج عیسائیوں کے حلق سے یہ اترتی نہیں کڑوی گولی اس لیے کہ ان کا آئیڈیل جو حضرت مسیح ہے ان کا آئیڈیل حضرت یہاں ہے الحمد صلاحت انہوں نے ایک ایک شادی بھی نہیں کی وجہ یہ کہ وہ گیارہ گیارہ شادیاں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی آپ کی کنیجیں بھی تھی. تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک عذر جو ہے وہ موجود ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے باوجود اگر آیا ہے تو بہرحال زیادہ قابل مذمت دوسرے یہ کہ وہاں پر تہاد اور قتال کا راستہ جو تھا شروع ہی نہیں ہوا یہاں نہ صرف یہ کہ شروع ہوا بھرپور طریقے پر محمد الرسد اللہ وزین صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم رضوان ان لوگوں نے کس درجے جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے جو سنگ ہائے میل چھوڑے ہیں نشانات راہ چھوڑے ہیں اور پھر حضور کی سری احادیث ہے کہ جب تک پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا یہ عمل جو شروع ہوا ہے جہاد اور پتال کا یہ جاری رہے گا اس حوالے سے اگر اس راستے سے ہم نے انحراف کیا ہے تو یقینا ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں بنسبت حضرت مسیح علیہ السلام کی متبعین کی البتہ میں اصولی طور پر یہ بات کہنے کے بعد جو ہمارے ہاں کچھ حضرات ادھر چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ کسی فرد کے ساتھ کوئی سوئزن اپنے دل میں مت آنے دیے اس کو وہ موتا خیر ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا مجبوری تھی کس کے کیا ذاتی حالات تھے کس کا کیا معاملہ تھا اصولی طور پر تو وہ بات میں اب پھر دوہرا دی میں نے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رحمانیت کا نظام امت محمد میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ متبعین مسیح کے مقابلے میں سینکڑوں درجے زیادہ قابل مذمت ہے لیکن جہاں تک اشخاص کا معاملہ آئے گا اس میں بھی دو ایپولوجیز ہیں ان کی طرف سے جو میں اب پیش کر رہا ہوں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ کہ مسلمانوں میں جو فاسق و فاضر حکمران ہو جائیں ان کے بارے میں اس بات کی بڑی احتیاطوں کی تاکید آئی ہے کہ کوئی مسلح خروج نہ کیا جائے اب ظاہر بات ہے جب حکومت قائم ہو گئی اور اس کا ایک نظم ہے اس کا سربراہ ہے چاہے وہ ظالم ہے فاجر ہے فاسق ہے لیکن مسلمان ہے حکمران ہے حکومت ہے اب کتال کا معاملہ تو ہوگا کچھ عرصے تو ایسے چلا ہے معاملہ کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی سرحدیں تھیں وہاں ایک مسلمان خود جو ہے وہ جہاد اور قتال آگے بڑھا رہے ہیں معاملہ لیکن ہوتے ہوتے ایک نظم مملکت کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکومت کے تابع ہو جاتی ہیں عام آدمی اپنے طور پر تو کوئی اس قسم کا بڑا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور جب تک کہ ان فساق و فجار حکمرانوں کو نہ ہٹایا جائے تو یہ کوئی علیحدہ سے کوئی جماعت ہو کوئی اور تحریک ہو کہ جو اس کام کو لے کر کھڑی ہو جائے تو اس پر شدید جو ہے بندش حضور کی طرف سے عائد کی گئی حضور نے خروج پر بڑی سخت سے عائد عائد کی وہ میں تفصیل میں سوچ نہیں جانا چاہتا لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے کیونکہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز ہے مشرقہ اتنی قوت فراہم ہو چکی ہو کہ بظاہر احوال کم سے کم کامیابی جو ہے یقینی ہو جائے اب کس قوت کا فراہم ہونا ایسے ماحول میں جبکہ ان کا ایک مستمل نظام قائم ہے یہ گویا کہ محالات کے درجے میں تھا لہذا وہ قتال اور جہاد جو ہے وہ ایک طرح کا انٹیریئرسٹ ایکسٹینشن کا پروسیس تو بن گیا لیکن وہ جہاد اور قتال جو غلبہ دین کے لیے تھا اس کی نوعیت جو ہے وہ نہیں رہی اسی طریقے سے دوسرا ایک فیکٹر یہ تھا کہ چونکہ ابھی تک انسان کا شعور جو ہے تمدنی شعور عمرانی شعور اس درجے تک نہیں پہنچاتا کہ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق ہو حکومت کو بدلنے کے لیے بھی کوئی چینل ابھی موجود نہیں تھے سوائے مسلح بغاوت کے جیسا کہ آج ہمارے سامنے حکومت کو بدلنے کے لیے چینلز ہیں آج کم سے کم وہ ممالک جو ہیں عالم اسلام کے جن کے ہاں کسی درجے میں جمہوریت ہے اور حقوق انسانی کا اور سول رائٹس کا تصور موجود ہے وہاں ان کو یہ حاصل ہے حکومت کو بدلے چاہے تو ووٹ کے ذریعے سے بدلے چاہے ایڈی... ایڈیٹیشن کے ذریعے بدلے ایڈیٹیشن بھی اگر وہ پر امن ہے منظم ہے کسی کی جان اور املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے صرف یہ کہ گھراؤ کر کے حکومت کی مشینری کو صرف جو بلاک کر رہی ہے اور وہ تیار ہیں لوگ جانے دینے کے لیے تو یہ بھی ان کا جائز حق ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ right ہے ان کا کس حوالے سے آج کے دور میں ہمیں در حقیقت یہ جو دو سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں کہ ایک وہ سول رائٹ کا کانسیپٹ ہے جہاں بھی ہے. بعض ممالک میں تو سرے سے نہیں ہے سعودی عرب میں تو سرے سے نہیں ہے عمارات میں تو سرے سے نہیں ہے کہیں جو ہے اس کو دکھاوا ہے صرف جیسے کہ مصر وغیرہ میں ہے بڑی شدید امریت ہے ون پارٹی گورنمنٹ کا نظام چل رہا ہے تو اس میں کہاں سے وہ کوئی امکان پیدا ہوگا لیکن یہ کہ جہاں کہیں بھی ہے جس میں سے ایک خوش قسمت ملک جو ہے پاکستان بھی ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں کہ ہمیں یہ حقوق حاصل ہے پھر اگر ہم ان حقوق کو استعمال نہ کریں اور یہاں ہم رحمانیت کی طرف گویا کے راستہ اختیار کر جائیں اور اس پگڈنڈی کی طرف بڑھ جائیں تو پھر ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں کوئی عذر نہیں لہسو اعلی شع جیسے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب سے کہا گیا لستم اعلیٰ شاہین حیٰ تقیم الطوراتی تو اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر منتمد کریں لستم علا شاہین حتہ تقیم القرآن مما عبد الحکم رب کم اے مسلمانوں تمہارا تو کوئی بھی مقام نہیں ہے ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں ہے تمہارا اگر تم قائم نہیں کرتے ہو قرآن کو اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تمہاری دالم کیا گیا اس آیت کو ہم اپنے اوپر کو ست فیصد منطبق سمجھیں تو جو لوگ ہمارے ہاں جو دانشور کہلانے والے حضرات ہیں وہ یہاں بھی گریز کا راستہ کلاش کرتے ہیں یا صرف دعوت و تبلیغ ہوتی رہے یا صرف کوئی علمی کام ہوتا رہے کو صرف ریسرچ ورک ہوتا رہے بس صرف قیل و کال ہوتا رہے کسی انقلاب اور جہاد اور چٹال کی طرف جو ہے کوئی پیش رفت نہ ہو تو میرے نزدیک ان کے لیے تو آخری درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی عذر کوئی صنعت کوئی مقام کوئی بنیاد نسل آلہ شے ب تمام و کمال ان پر منتبق ہوتی ہے بات اب آگے چلیے اگلی آیت جو ہے یا اس آیت کی دو تعمیلات ہوں گی لذین آم انو کے مفہوم کو معین کرنے سے کیونکہ پچھلی آج ختم ہوئی تھی آین لذین عامن اجرا ہوں بثیر و منہم فاسقون یعنی متبعین مسیح میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہوئے ہم نے انہیں ان کا اجر بھرپور عطا کر دیا لیکن ان کی بھی کثیر تعداد فاسقین پر مشتمل اب وہاں متبعین مسیح میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہوئے اس سے مراد کیا ہے ایک مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صحیح دین پر رہے حضرت مسیح کے ایمان پر قائم رہے اور وہ لوگ جو ہے در حقیقت اب انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ لاؤ ایمان اب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ ندین آمن یعنی اے وہ لوگ جو مسیح پر صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو اور جو تقوی اور عمل سالے پر کاربند رہے ہو اب تمہارا اب اللہ کو تو تم پہلے سے مانتے ہی ہو لہذا یہاں اللہ کے لیے تو آمنوں کلب نہیں آیا اب تک جس اللہ کو تم پہلے سے مانتے ہو اس کا تو تقوا اختیار کرو تمہاری زندگی کے اندر دل فیل جو ہے اس کا خوف اور اس کے محاسمے کا جو ہے وہ احساس برقرار نظر آنا چاہیے وہ عام نوب رسول ایمان لاؤ اب اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ تمہارے لیے نور نور کا معاملہ ہوگا یہ گویا کہ تمہارے عجیب ثواب کو دہچند کر دے گا یہ تمہارے اس ایمان کا جو عیسا پر رکھتے تھے اگر وہ سچا ایمان تھا تو اس کا لازمی تقاضا بھی اور اگر تم اب ایمان نہیں لا رہے ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ تمہارے حضرت مسیح پر ایمان کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا یہ ہے گویا کہ اس آیت کا مفہوم اس تعبیر کی روح سے یا یو النوین منوط اللہ ہے وہ لوگوں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہو خلوص کے ساتھ صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور جو بھی اپنی حد تک جو ہے اس دین پر کاربند ہو یہ تق اللہ کا تقواہ اختیار کرو اور اس کے خاص معنی یہ ہو جائیں گے کہ اب تمہیں کوئی عصبیت روکے گا یہ عصبیت یہ ایک نیا نیا نبی ہے اور نئی قوم کے اندر آیا ہے یہ امیین میں سے ہے اس کے بجائے تقوا اللہ کا تقویٰ کرو اور اس عصبیت اور اس جد یا حد درمی یا مغارت ان میں سے کسی کو اپنے راستے میں روڑا نہ بننے دو وہ عام نوب اور ایمان لاؤ اس رسول پر اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایسا کرو گے اب کس تعریف کی روح سے آگ کا مفہوم مکمل کر لیجیے یوتکم تو تم کفلین راہنا چاہیے اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے دگنا دم حصہ دوہرا حصہ کفل کفلین کفل کہتے ہیں پانچ سا جو ہے وہ جو ایک بھی تراضو کا جو پلڑا ہے تو دو پلڑے گویا کہ اس اس طریقے سے تمہیں دوہرا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ تعاع فرمائے گا یوتم کس لین رحمتیں ہی وہ یج القم نور التم اور تمہیں نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر چل سکو گے وہ یکسلکم اور تمہیں بخش دے گا جو خطائیں ہوں گی غلطیاں ہوں گی سابقہ زندگی کی بھی اور پھر آگے بھی اللہ تعالی مقصد بھی فرمائے گا وہ اللہ و غفر الرحیم اللہ غفور الرحیم یہ تعویر جو ہے یہ بڑی کنٹینیوس تعویر بنتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ بھی اور اگلی کے ساتھ بھی اس کا رب جو ہے بہت گہرا جڑ جاتا ہے میں پہلے تو چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں جو اس تعویر کے حق میں ہے یہ حضرت ابی بردہ ہیں جو حضرت ابوبوسا نفی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان سے یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے لیکن یہ جو اس کا مطلب میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ صحیح مسلم کا ہے ان ابھی بردا ابھی ان ابھی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو مساشری کے ساتھ زیادے حضرت ابو گردہ یہ بیان کرتے ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاستوں جو تو اجرحم مرتین مر تین قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں دوہرا عجب ملے گا مرتین مر دو دو مرتبہ انہیں عجب دیا جائے گا ان میں سب سے پہلے رجل من اہل کتاب آمنب نبی یہی وہ شخص جو اہل کتاب میں سے تھا جو ایمان رکھتا تھا اپنے نبی پر وہ ادرک ال صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے حضور کا زمانہ بھی پا لیا حضور کو بھی پا لیا حضور کو پہچان دیا چاہے حضور کے زمانے میں نہیں بھی تھا بعد میں جو ایمان لائے گا وہ یا کہ اجراک کے معنی ہو جائیں گے پہچان لینا وہ ادرک البی صلی اللہ علیہ وسلم آ منا اور وہ ان بھی ایمان لے آیا وہ تباہ اور آپ کا اجتماع کیا و سدتا ہوں اور آپ کی تصدیق کی فلح اجران ایسے شخص کے لیے دوہرا اضر وہ عبد المملوک دوسرا کون ہے وہ غلام بیچارہ کسی کا مملوک ادا اد حق اللہ تعالی و حق سید دے اب اس کے لیے یہ کہ ایک طرف اللہ کا حق اسے ادا کرنا ہے ایک طرف اپنے اس آقا کا بھی حق ادا کرنا ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کرنی ہے پھر اپنے آقا کا بھی حکم بجا لانا ہے تو جس نے ان دونوں حقوق کو بہت خوبی ادا کیا فرمایا فل اجران اس کے لیے بھی دہراج دو ہے وہ رجل الکانت لہو امت الفا غذا فحسن غذا سم آت دبا فاستانہ ادبہ سما آتا کہا وہ اور ایک ایسا شخص جس کی کوئی کنیس تھی کوئی باندھی تھی تو اس نے اسے خوب اچھی رضاف دی اس کو کھلایا پلایا پالا پوسا اور عمدہ اس کو ربویا کہ اس کی تربیت کی اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا دبا فاستانہ ادبہ سم آتا کہا پھر جب وہ جوان ہو گئی تو اسے آزاد کر دیا وہ تزم وجہ اس سے نکاح کیا باقاعدہ یعنی ایک پلوڈی کی حیثیت تھی اب یہ کہ آزاد کر کے اب اس کو اپنی اپنے نکاح میں گویا کے برابر کیے جو ہرا ہوتی ہے آزاد کی وہ گویا کہ اس کا درجہ اس کو عطا کر دیا فلح ادران تو اس شخص کے لیے بھی دو ادر ہیں بار البقیہ دونوں باتیں اس وقت ہمارے موضوع زیر بحث سے متعلق نہیں ہے لیکن پہلی بات ہے کہ جو اس آیت سے اس مفہوم کی گویا کے پوری طرح تائید کر رہی ہے رجل کتاب آمن ببی یہی و ادرک نبی الله اللہ علیہ وسلم و تباہ و صدقہ فلہ ادران یہ <تصفح> تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کی ایک تعبیر ہے اور اس تعبیر کے اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس میں در حقیقت یہ جو مضمون اس چوتھے رقو کا ہے اس کے ساتھ اس کی کامل مطابقت ہے اس لیے کہ رومانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کا تذکرہ ہوا ہے حضرت مسیح پر جو ایمان لانے والے تھے ان کا ذکر ہوا اور ان کے ساتھ یہ کہ اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جب اپنے نبی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے رہے ہو لہذا اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ تو تمہارے لیے دوہرا حاضر ہوگا دوسری تعبیر صاحب کی ایک اور بھی ہے اور وہ ہمارے نزدیک ہمارے اعتبار سے بہت اہم کیونکہ یہ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا سورہ حدیث کا جو کا عروج بھی ہے کلائمکس بھی ہے اسی کا استقام ہو رہا ہے تو یہاں پر گویا کہ مخاطب عام اہل ایمان یا یادین الذین عروج یہاں گویا کہ صرف متبعین مسیح نہیں یا یادین الذین انو سے مراد اہل ایمان تمام مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے چاہے وہ پہلے تھے چاہے آج ہیں چاہے ہمیشہ ہوں گے گویا کہ اس میں خطاب عام ہو جائے گا صرف متبیین مسیح نہیں علیہ سلاط و السلام اور صرف آپ کے زمانے کے مسلمان نہیں بلکہ یہ قابل عام ہوگی یا یو اللہ عامق اللہ و عامنوب رسول ہی ایمان اللہ کا تکوا اختیار کرو اور دیکھو ایمان رکھو اس کے رسول پر یہ جو اینسسائز کرنا یہاں پر ہے پیش نظر یہ کس وجہ سے اس لیے کہ در حقیقت اعت رسول ہی میں اصل ہدایت مزمر ہے ہدایت عملی جو ہے اس کا سارا دار و مدار اتاعت رسول پر ہے اور ایمان بل رسول کہ انسان کو یقین ہو کہ جو خیر ملے گا یہاں سے ملے گا جو بھلائی ملے گی یہاں سے ملے گی اب اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا حضور ہی کو عثمۂ کاملہ آپ نے مانا تو حضور کو عثمۂ کاملہ ماننے والا شخص کبھی بھی گھر گرستی کی زندگی کو گھٹیا نہیں سمجھ سکتا ممکن نہیں حضور کی عظمت ہو حضور کی عقیدت ہو حضور سے محبت ہو اور معلوم ہو کہ اصل جا ای اصل تو ہدایت کا منبع اور سر چشمہ حضور کی سیرت ہے حضور کا اس میں کاملہ ہے کیسے امکان ہے کہ اس کے مزاج کے اندر کہیں رحمانیت کا رخ جو ہے پیدا ہو سکے عام انو میں رسول ہے رسول پر پورا ایمان رکھو نمبر دو یہ کہ رسول پر ایمان رکھو یہ جو انقلاب کا تمہارے اوپر ایک آئی کیا گیا فریضہ کہ ہم نے یہ دین دیا ہی اس لیے ہے کہ اس نظام میں اگلو قسط کو قائم کرو یہ قائم کیسے ہوگا عام انو میں رسول ہے اپنے جو لینزز ہیں انہیں فوکس کر دو مائکروسکوپ کو سیرت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا تو اس طور سے ہوگا اس لیے کہ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی مواقع رض کر چکا ہوں قرآن مجید میں اقامت دین کی فرضیت علائق علیہ اللہ کی اہمیت تقبیر رب کی فرضیت اظہار و دین الحق علی دین کلہی کے لیے جہاد اور قتال کی فرضیت یقون دین و للہ اللہ کے مقصد کے لیے جن جو اس کی تو فرضیت اتنی واضح ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر بالکل ہی دل میں کھوٹ نہیں ہے اور گریز اور فرار ہی کی نیت اور ارادہ نہیں ہے تو یہ چیزیں بالکل اظہر نشم ہیں کیسے ہو بدلے ہوئے حالات میں زمانہ بدل رہا ہے حالات تبدیل ہو رہے ہیں یہ کام کیسے کیا جائے اب کس کے لیے در حقیقت قرآن سے ہدایت نہیں ملتی قرآن میں ہدایت ہے لیکن چونکہ وہ ترکیب زمانی کے ساتھ نہیں ہے پرانے مجید میں وہ صورتیں بھی کہ جن کا تعلق سیرت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اکثر و بہتر حصہ سیرت کے واقعات سے بحث کرتا ہے وہ بھی زبانی ترتیب سے نہیں ہے اب وہاں تو جو ہے یوں سمجھیے کہ سورہ توبہ پہلے آ گئی ہے جس میں غزوہ تمو کا ذکر ہے اور سورہ محمد جو ہے جا کر آ رہی ہے چھبیسویں پارے میں کہ جس جو کہ غزوہ بدر سے پہلے لاگر ہوئی اس کا یہ معاملہ ترتیب جو ہے مختلف ہے سورہ احزاب آ رہی ہے اکیسویں پارے میں کہ جس کے اندر جو غزوہ آزاد کا ذکر جو سل پانچ میں ہوا اسی طریقے سے جو صورت نادر ہوئی مکی دور کے بالکل ابتدائی ایام میں وہ آخر میں ہے وہ مص ہے اس حوالے سے قرآن مجید میں وہ ترکیب نہیں وہ ترکیب ملے گی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا عام ان ہی رسول پر ایمان لاؤ جیسا کہ میں نے بعض مواقع پر مثال دی ہے کہ جس علاقے میں بھی کچھ امید ہو کہ یہاں سے تیل نکل آئے گا اب آپ عرب ہا عرب ڈالر جو ہے ڈرلنگ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں یقین بھی نہیں امید ہے کہ یہاں تیل ہے ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اللہ علوم کتنے جو ہے اس کے اوپر مہم چل رہی ہے اس لیے کہ کچھ خیال ہے امید ہے کہ یہاں سے ہمیں وہ سیال سونا مل جائے تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ جا ایجا ہدایت جو ہے دین کیسے قائم ہوگا اپنے اس فریضہ اقامت دین سے ہم کیسے عہدہ براہ ہوں اس کا عملی شکل کیا ہوگی یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں ملے گا جا ایجا قیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ فوکس کریں گے غور کریں گے تدبر کریں گے بلکہ میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا کہ قرآن میں ہو غوطن ہے مرد مسلمان میرے نزدیک سیرت محمدی میں غوطن ہوئے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ انقلاب ہے وہ آپ کے سامنے واقع نہیں ہوگا تو میرے نزدیک اس آیت مبارکہ کا تعلق اس صورت کے اس عمود کے ساتھ جڑ جاتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بلبئی وانزلنا با ام الکتابہ المیزان یقومن ناسم القسط وانزل الحدیف کی ہے باس الشدید و, و, و مناف من اللہ منظر من اس کا عملی طریقہ کار تمہیں کہاں ملے گا یا منتق اللہ رسول کے اوپر سارا ایم فیس ہے ان کے اطباع جیسے کہ آیت اصطلاف کے اندر بھی آیت نمبر پچپن جو ہے سورہ نور کی جس کو ہم زمانے میں کافی عام کیا ہے اپنی تقریروں میں اپنی تحریروں میں اس کے شروع میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ اطاعت رسول پر زور ہے اور پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی مقیور رسول اللہ اللہ کو سامنے رسول کی اطاعت پر در حقیقت اول و آصف دونوں جو ہے اس طویل آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سارا انفیسز ہے اللہ کے رسول کی اطاعت پر تو یہ ہے اصل میں منحج انقلاب نبوی کی اہمیت سامنے رہے اور اس کا بہرحال ہمارے پاس اس کا فہم اور ادراک کا سرچشمہ اور ذریعہ سوائے سیرت النبی کے نہیں اور اس کے لیے بھی جیسے کہ تفسیر کوئی کفایت نہیں کر سکتی ایک تفسیر قرآن کی اسی طرح ہر بیس کسی ایک کتاب اس سیرت کے اوپر جو اتفاق کر کے بیٹھ رہیں گے تو بہت سے پہلو او رہ جائیں گے ہر سیرت نگار کا اپنا نقطۂ نظر ہے جیسے ہر مفصر کا اپنا کوئی نقطۂ نظر ہے ہر مفقیر کا ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے اب یہی میز ہے ادھر والے جو دیکھ رہے ہیں اس کو تو ان کے جو یہ جو پردہ ہے ریٹینا اس پر اس کی تصویر کچھ اور بن رہی ہے ادھر والا جو دیکھ رہا ہے اس کے ریٹینا پر اس کی تصویر کچھ اور بن میز ہے لیکن یہ جو زاویہ نگاہ ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ایک ہی قرآن ہے اس کو ایک شخص پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے تدبر کر رہا ہے ایک نیت سے کر رہا ہے لیکن اسے وہاں کچھ اور پہلو زیادہ اجاگر ہو کر نظر آ رہے ہیں دوسرا شخص ہے وہ بھی ایک نیت سے اپنی امکانی حد تک محنت کر رہا ہے جہاد کر رہا ہے اجتہاد کر رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے سامنے کچھ دوسرے پہلو نمایاں ہو جائے تو کوئی ایک تفصیل بھی کبھی کفایت نہیں کرے گی اور کوئی ایک سیرت کی کتاب بھی کفایت نہیں کرے گی اس کے لیے بھی چاہیے مختلف کتابوں کے حوالے سے لیکن طے یہ ہو جائے کہ جائی جاس ملے گا جو کچھ یہاں سے ملے گا جو بھی طریقہ کار ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مافوز ہوگا اور اسی میں خاص طور پر طریقہ تنظیم طریقہ کار کے مختلف مراحل تو پھر بھی پرانے مجید میں مل جاتے ہیں اس کے لیے جمعیت کی بنیاد پر فراہم ہوگی اس کے لیے تو سوائے اشاروں کے اور کچھ ہے ہی نہیں ملے وہ بھی آپ کو سیرت سے ملے گا وہ بیٹھ کا نظام حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بحث ضروری تھی ہی نہیں آپ تو رسول تھے جو ایمان لے آیا اسے آپ کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی تھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت نہ کرے تو ایک علیحدہ سے معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے